بسم اللہ الرحمن روح شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام لیا تل کی تب و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 ہر ایک ایک میاد مین تک گردش کر رہا ہے وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ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 سنوانی اسل نکل چلو اور زمین میں کئی طرح کے کتاب ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی باوجود ایک پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں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 اے نبی تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے راہنما ہوا کرتا ہے اللہ يعلم ما تحمل كل انسا وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیئن عندہو بمقدار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 اللہ کے نزدیک برابر ہے لہم اختی او من خلفی سب امر اللہ. ان لو گئی رومن ہتو عئی روم فیم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 پیری کو مل بہ سو پماؤں صحب وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے او سب انتو سین سوائے کو سوائے کو فیو سی بوبی في فل او اشدید محا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 اللہ علی ہوں اب ملی او مع الفرین اللہ فیمل کام کا پکارنا تو اسی کا ہے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 خالقی فتح شب القل ہوں خالق فل شعیوں ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے تم ہی کہہ دو کہ اللہ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 أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله ابری بلا اسی نے آسمان سے میں برسایا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 وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے اور سمجھتے تو وہی ہیں جو اقل مند ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے کو اللہ امر اللہ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 والَّذينَ صَبَعُ بتِغَ أَوجههِ رَبِّهِم وَأَقَامُ الصوَلََ وَأَنْ حسن سیت ان کل کو بد اور جو اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں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 ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے سلام خوب تم سیرنا اور کہیں گے تم پر سلام ہو یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے والَّذينَ يَقُبُونَ عَهدَ اللهَّهِ مِنْ بَعِّمِ سَثِهِ وَيَقطَع وَيَقَطَعونَ مَا أَمَرَ اللهَّ بِ أَصَلَ وَيُفسِدُونَ فِي الأأَرُِّ لكَ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 یعنی ان کو جو ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتے ہیں آمنوا لهم وحسن مآب جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَدْعُوَ عَلَىٰ مَن ظَلَمُوا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 اَللَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تُحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تُحُلُّ قَرِيبًا من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 ثم اخذتهم فکیف كان عقاب اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں تو میں نے کافروں کو محلت دی پھر میں نے ان کو پکڑ لیا سو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا رہا اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خُلْسًا يُمَنِّهُ أَن تُنَبِّئُوهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے اور اگر تم علم آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً